لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ، توہید تیج سنت کون لا الہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم اکرام کی تقارید درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہویں پیسٹھ کے واقعات سے معطر کر کے یا تمہارے وید ہیں ہمیں ایک وید الف سے لے کر یہ یاد سنا دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی تسلی اچھا اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پہ اس وقت یعنی تسلط جو ہے وہ انگریزی ہے وہ ہے یہود کا ہو یا نسارا کا ہو پورے عالم پہ پوری دنیا پہ ہر لحاظ سے طاقت کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اقتصادی کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے جدید علوم کے اعتبار سے ان کو کہو کہ چلو بھی تم اپنی کتاب جس کو تم اپنی کتاب سمجھتے ہو میں یاد سنا دو عیسائی پیدا کرو جس کو انجیل اناجیل اربا یاد ہو ایک یہودی پیدا کرو جس کو تورات یاد ہو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 بڑے چیلنج کے بعد جب دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا نہ قرآن بنا سکا نہ قرآن حفظ کر سکا کہ کوئی تو حافظ میں آتے نہ کم از کم اچھا اور خدا کی شام دیکھو کہ مسلمانوں میں بھی یہ اللہ وجیل بصیرت میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں بھی وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پھر روافض ہو گئے دین کو چھوڑ دیا شیعہ کہلائے یا رابطی کہلائے پھر ان کے آگے کئی قسمیں ہیں جو بھی ہوں ان میں جو لوگ صحیح معنوں میں نوز بلا نوز بلّہ من کے رین ہیں یا خلفا راشدین کی شان میں تبرا کرتے ہیں ان میں ایک حافظ بھی پیدا نہیں ہوا <تصفح> یعنی آج بھی آ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 اچھا اب دیکھیں کہ جناب اس وقت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے جی ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے ٹھیک اسی لیے اب ڈبلو ٹی او اور ورلڈ آرڈر اور فلاں اور پھلا اور پھلا بہرحال یہ نئے طریقے ہیں لوٹنے کے پہلے ظلم سے لوٹا جاتا تھا اب ذرا طریقے سے لوٹا جاتا آپ کو خود بھی کہتے ہیں بڑا حوص کے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد تو بڑے پاگل تھے کہ دوسرے ملکوں میں حکومت کرنے کے لیے گئے وہاں ان کو لڑائیاں لڑنی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ان کو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑا بڑی ان سخت موسم اب تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میری خود آتے ہیں ہمیں محنتیں کرتے ہیں قرضہ لے کے پھر ہمارے نوکر بن جاتے ہیں کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں حکم ہمارا چلتا ہے مکروض ہے قرضے دار کیسے سر اٹھائے اور پھر قرضہ واپس کرنے کے لیے ہم ان کو ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کے عوام ان پہ ہمیشہ ناند بھیجتے رہے کبھی دیکھیں آپ نے ہمارے پیسے دے رہے ہیں تو تمہارا پیٹرول مہنگا کرو بجلی مہنگی کرو فون مہنگا کرو کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہے اس کے بغیر کو بندہ جی نہیں سکتا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 مرکز قائم کر جنہوں نے اپنے سیارات کو آسمانوں کی فضاؤں پر حکمرانی کے لیے پوری دنیا کے کنٹرول کرنے کے لیے وار سٹار تک پہنچ گئے اسٹار وار تک پہنچ گئے لیکن کیا آج بھی وہ قرآن کی ایک خبر کی تردید کر سکتے ہیں آج بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اب تو انٹرنیٹ کا زبانہ ہے نا جی قرآن نے خبر تھی ہے آدم علیہ اسلام کی اس کی تردید کرو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 قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ مصر میں اس وقت دورے نہ تھا کوئی پھراؤن تھا پتہ نہیں پھیلا تھا, دوم تھا،, دوم, تھا،, دوم, تھا، دوم تھا یا اور تھا یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پھر تھا پھر ان کا لقب ہے موسیٰ علیہ اسلام سے مقابلہ ہوا پھر آؤن کے دریا ہوا موسیٰ علیہ اسلام کامیابی سے نکل گئے یہ سارا واقعہ ہمیں قرآن بتاتا ہے اگر غلط ہے تو کرو بتاؤ کہ قرآن کی خبر درست نہیں ہے قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اب رہا ہاتھی لے کے آیا اور اس طرح پرندے آئے وجیال ہم قاسم اگر غلط ہے تردید کرو کو جی نہیں کوئی ہاتھی نہیں آیا کوئی حمشے کا بادشاہ نہیں آیا تھا کوئی نجیاشی نہیں آیا تھا کسی ایک واقعے کی تو تردید کرو اور خبر دینے والا ان نبی المی جس کے بعد نہ فون ہے نہ بواصلات ہے نہ سکول ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ کالج ہے نا ہم تو کھل کے کیا ہم کہتے ہیں بھی چیلنج کیا ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھی اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو جٹ اللہ کے قرآن نے جو احکام بنائے ہیں ایک حکم کو جٹ کہو جی یہ حکم جو ہے درست نہیں اسی لیے ہمارے ملک فیصل مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے بڑا مفکر مدت پھر بہت اللہ نے انہیں نوازا تھا نیم سے اور بڑا مانا ہوا دنیا کا اب کری تھا انٹیلیجنس آئے کافلوں کے ملک میں ان کا اس دور میں اپنے دور میں دورہ ہوا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 بھئی ہم نے آپ کو کال کیا ہے بلایا ہے وہ آپ نے اشارہ کیا ہے بد بختی سے تم خود میں کہا کچھ آپ نے نہیں بلایا تھا میں تو بیٹھی ہوں نا اب مجھے جہاں سے بیٹھی تھی واپس بھی تو جانا ہے لے آ رہا پیسے تم یہ محدت ہے جیب میں ہر وقت آپ پیسے رکھے ہیں چاہے اگر کوئی آگے آ جائے اور پیسے نہ ہوں تو مار دے گا وہ کہ وہ کیسے پیسے لے گی کیوں نہیں چلا جو ہوں گے وہ راضی ہو جائے گا یہ مہذب معاشرہ ہے کہ کسی بندے سے پوچھو تھا کہ جی مجھے مستشفہ ملک عبد ال جانا ہے وہ کہے گا ول چارج اٹ پیسے دو مجھے راستہ بتانے کے یہ مہذب معاشرہ ہے. راستہ بتانے کے پیسے دو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 اچھا خبر نہیں چھٹرا سکتے ہو چلو قرآن نے جو احکام دیے ہیں ایک حکم کو ثابت کرو گے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں قرآن میں احکام ہیں نہیں قتل کے بارے میں ہیں ڈاکو کے بارے میں ہیں چور کے بارے میں ہیں زناح کے بارے میں ہیں توبت کے بارے میں ہیں اچھا پھر احکام نکاح ہے طلاق ہے وراثت ہے وسیعت ہے سب احکام ایک حکم کو ثابت کرو گے جناب یہ فٹ نہیں ہے اس زمانے میں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 جن کا باقد لکھا جاتا ہے من کے مکر مسمی فلان ابن فلان یہ مکر مسمی عربی لفظ ہے یا آپ کے ہندی لفظ ہے اس کا بدل نہیں لا سکے وہ آج تک اچھا بس دی ہوش و ہوشو خمسہ بلا اجبار اجبال احد کس مکر ہوں اقرار کرتا ہوں بس سلامتی ہوشو حواز خمسہ صرف ب سلامتی عقل نہیں آج تک وہ مجبور ہیں کہ اس قانون کے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے استعمال کیے اور بلا اجبار اکرا آنے کو کسی کا جبر اقرار نہیں جو اگر کوئی بندوق رقل لکھوائے تو پھر وہ کیا؟ اس کی کیسے ہوئی اقرار کرتا ہوں پھر صرف اقرار پر صرف اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں اور یہ برو برو ہے گواہان تاکہ سند رہے بقت ضرورت کام آئے آج تک مزا ہے کوئی لفظ بدلا ہو دنیا کا بڑے سے بڑا درست لے آئے آپ کہیں کہ لفظ بدلو اسی لیے جو اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کو جاہل سمجھتے ہیں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 سلمانوں کی لائبریریوں کا یہ آلم تھا جب یوروپ کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا ہے حالانکہ ہلاکو خان کبھی یورت نہیں کر سکتا تابلہ کرنے کی اگر وہ دوسری نہ کہتا تو.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 مجسٹریٹ ہل گیا سپرنٹینڈنٹ گیل ہل گیا قانون کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہائنگ کا لفظ تو ہے سیل ٹیسٹ کا لفظ ہے نہیں اب جناب وہ پریشان ہوئے اس کو روک دی گئی سزا ہے بہت وہ اب تو پھر ہم پھر دوبارہ سپریم کورٹ سے پوچھتے ہیں ان کے بعد دوبارہ جب کیس گیا انہوں نے کہا بات تو وکیل کی تھی کیونکہ ہمارے قانون میں یہ تو لکھا نہیں ہے نا کہ اس وقت تک پھانسی پہ لٹکایا جائے ہتھا کہ موت واقع ہو جائے یہ لفظ موت کا تو ہے ہی نہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے لٹکا دیا یہ تھوڑا کہ لٹکا کے مار دیا جائے یہ کہاں ہے کسی کا لٹکانا الگ بات ہے کسی کو موت تک لٹکانا الگ بات ہے لہذا وہ بندہ چھوٹ گیا آہندا جناب انہوں نے قانون میں امینڈمنٹ کی کہ ٹیل تیل. اب وہ ڈاکٹر کو بھی کھڑا کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دے کے کیا باقی بندہ مر گیا ہے نہیں ایسا نہ ہونا کہ رسے کے بعد بھی بچی علی گلاف ہے تو اس لیے یہ ہے جناب عقل کل کا قانون لیکن اسلام نے کیا کہوال اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہی تو زندگی ہے جب تم قاتل سے بدلہ نہیں دو گے تو ساری دنیا قاتل بن جائے گی ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا اور بدلہ لینے کا حق جو ہے وہ مقدول کے ورثہ کو دیا گیا کہ اگر قتل آمد ہے مقدول کے ورسہ چاہتے ہیں کہ, کہ ساتھ ہوگا معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں ہاں قتل خطا میں ہم اس کو سزائے موت نہیں دیں گے چونکہ وہ قاتل آمد نہیں ہے ابدل نہیں مارا ہوتا ہے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 تو تم ان کے لیے تو الاؤ کرو کہا ہمارے ملک میں اس شریف آدمی کو بھیجو جو نہ پیتا ہو تمہارے ملک میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہے جو یہ گندی چیز نہ پیتا ہو اگر نہیں ہے تو مت بھیجو آدمی ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے آدمی انہوں نے مجبور ہو کہ پھر بندے ڈھونڈے جو ڈرنک کرنا ہوں اگر ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوتا تو شراب آگے نہ چلتی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 اچھا اب جناب یہ ہو سکتا تھا نا جیسے آج کل ہمارے لوگ جو ہیں نا کہہ رہے ہو کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں اور بالکل ہمارا ایمان ہے کہ شراب حرام ہے لیکن وہ شراب حرام ہے خبر حرام ہے ما خامر آکلا جو عقل کو اتنا یعنی آؤٹ کر دے کہ بندہ ماں اور بیٹی میں تمیز نہ کر سکے بہن اور بیوی میں تمیز نہ کر سکے عقل بالکل مختل ہو جائے کہتے ہیں جی بالکل حرام ہے لیکن ہم تو پیتے ہیں ہم تو ٹھیک رہتے ہیں ہمارا کل آؤٹ ہوتے نہیں ہم ہم تو بلکہ پینے کے بعد ہم زیادہ تیز ہو جاتے ہیں شارپ ہو جاتے ہیں اس کا حل چودہ سو سال پہلے النبی الامی نے کیسے فرما دیا فرمایا کلیل ہو حرام ان و کثیر ہو جو چیز حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گیلن بھی حرام ہے ایک حل فرما دیا کہ بھی اگر پیشاب حرام ہے یہ مانا تو نہیں کہ پشاب کا گلاس بھرا ہوا ہو وہ تو حرام ہو لیکن خطرہ حرام نہ ہو حرام حرام کلی رحو و ان حرام اب جناب ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خمر کا جو لفظ ہے نا یہ عربی لفظ ہے ہاں جی بالکل ٹھیک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 ایک لفظ نے فیصلہ کر دیا نبی ہونے کا نشہ اچھا نشہ بھی مجھے نہیں ہونے کا کلی رو و کثیر ہو اچھا نشے کا فیصلہ کیسے ہوگا وہ بھی فرما دیا کہ اس بندے کو دیکھا جائے گا جس نے کبھی زندگی میں چکھا نہ ہو یہ نہیں کہ وہ عادی ہو چکا ہو اسی لیے اب اس پر جناب عادی بوتل تو اثر ہی نہیں کرتی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 انہوں نے کہا جناب بڑا ہم نے انتظام کیا ہے بریانی ہے کورما ہے کوفتہ ہے کباب ہے روغنی نان ہے اور ہم نے بڑی سی بنوائی ہے انہوں نے کہا یار یہ چھوڑو بھی یہ بتاؤ نا بسکی مسکی ہے کہ نہیں اور انہوں نے کہا جناب یہ بسکی مسکی تو نہیں کہانا خراب یہ بولو نا خراب ہے کھانا وانا تو نہ ہوا نا یعنی کھانا سمجھ سمجھتے اس کو ہے یہ نقلی انگریز یہ ان کی کالی ضروریت جو ہے یہ کھانا ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نو زبر اللہ واف کرے اللہ واف کرے جو اصلی انگریز ہے نا وہ بھی اس نہیں پیتا وہ بھی نہیں پیتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہالڈ ڈرنک ہے چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے ہم وہ کہتا ہے وہ لائٹ ڈرنک بس تھوڑا سا ذرا طبیعت کو بہلانے کے لیے وہ ہر کسی چیزیں لیتے ہیں وہ بھی نہیں پیتے لیکن یہ مسلمان اتنا نکلی اور اچھا اس وقت تک پیتا رہتا ہے جب تک اس کو سٹریچر پہ اٹھا کے نہ لے جاؤ یہ وہ نکلی انگریز ہے سٹریچر پہ اس کو لے جاؤ باقاعدہ نہ آگے کا ہوش ہو نہ پیچھے کا منہ سے طے کر رہا ہو نیچے سے پکھانا نہیں کر رہا ہو پھر پتہ لگے گا اس نے پیا ہے اندازہ ان ہے راجیون نقل کی تو اتنا آگے بڑھ گئے نا میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں جبکہ من سے کہیں کہ آج آپ کے ملک میں جو شو پز کے لوگ ہیں وہ اریاانی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی انگریز لڑکی بھی اتنی آگے بڑھی ہوگی ہر چیز میں یعنی آپ نے نقل میں ایسا کمال کیا ہے نا جی اصل جی رہ گیا شیتان ہمارے علاقوں سے تو بالکل فارغ ہے کہ وہ خود آد باندھ دیتے ہوئے کہتے آپ میرے بھی باپ ہے میں تو صبح اٹھ کے ان سے پوچھنے آتا ہوں کہ سرکار آج کیا ڈیوٹی ہے میری میں کہا یہ تو ایسی بلائیں ہیں نا کہ ماں کو بیوی بی بی بنا دیں شیطان بنا سکتا ہے بلا بیوی بی کو ماں بنا دیں ایک آدمی کی میں نے سفارش کی میں نے کہا یار اس بندے کو جہاز پہ چڑھا دو کافی عرصے سے بے چارا پریشان ہے اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں چڑھا دیتا ہوں ہمارا پاکستانی بھائی تھا اور اس نے باقی اس کو چڑھا دیا وہ کافی عرصے سے تھا بچارا بغیر پاسپورٹ کے تھا بجول حاویہ تھا آدمی بڑا نیک تھا حرم میں نماز میں اس کو نکالو بیچارے کو اپنے ملک میں جائے خلاف قانون خلاف نظام نہ رہے وہ ٹھیک ہے حضرت پہن کر دیتا ہوں اس کو جہاز میں چڑھا دیا اب جناب جب بحری جہاز جاتے تھے اس زمانے میں پرانی بات ہے اب وہ مولوی صاحب جس کو میں نے بھیجا ہے میں تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جی میں جہاد میں چلا گیا بیٹھ گیا آرام سے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 اور پھر وہ پاسپورٹ میں ایک علامت اس مجھے بتائی تھی کہ یہ پاسپورٹ آپ کا ہے پھر وہ مجھے خود اپنے ہاتھ سے پکڑا دیے ٹکٹ دیکھ لو آج صاحب یہ پاسپورٹ آپ کا ہے ہم انہوں نے ٹھیک ہے نا نے کہا جاؤ اب آرام کرو <تصفح> وہ کہتا ہے کہ میں نے آ کے تھیلے پہ رکھ دیے اللہ کا شکر کیا چلو خروج بھی ہو گیا اور میں جہاز میں بھی سوار ہو گیا کہتے ہیں کہ دو تین دن کے بعد پھر سے مجھے خیال آ گیا ایسے اتفاق سے کہ وہ پیسے کنوں کتنے بچ گئے کیا ہوا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 جب جہاز کراچی لگا تو کلی اوپر آ جاتے ہیں حاجیوں کا سامان لینے کے لیے ان میں میرے علاقے کا ایک کلی تھا اس نے مجھے پہچان لیا کہ حاجی صاحب یار اتنے عرصے کے بعد تم کہاں ہے کہ یار میرے صاحب بھی نہیں ہو گیا یہ تو دیکھو اور میرے کہا کوئی بات نہیں مجھے پاسپورٹ ٹکٹ دو یہاں کے حالات کو میں جانتا ہوں تمہارا سامان بھی اٹھا کر فکر نہ کرو کوئی نہیں دیکھتا عورت کو کر پاسپورٹ ہے اپنے ملک میں آ کے گولی ماریں گے کیا کریں گے چل فرمان یہی پاسپورٹ ہے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 میں در سے چار آدھے گھنٹے بات ہوں گے تو اس لیے میں ایلپ کر رہا تھا اچھا اب جناب یہ ہے کہ جب تم حافظ بھی پیدا نہ کر سکو خبر کو بھی نہ چچلا سکو قرآن کے مقابلے پہ قرآن بھی نہ بنا سکو اب باقی کیا رہتا ہے شبہ کوئی شبہ ڈال دو شبہ ڈال دو وہ ڈال دو تاکہ مسلمان بےچارہ پریشان ہو جائے کہ یار کہتا تو ٹھیک ہے ایک شبو انہیں شبہات کے زبن میں جو میں عرض کر رہا تھا ایک شبو یہ ڈالا گیا کہ جی دیکھے ارحمان ارحیم ارحمان کے اندر پانچ حرف ہیں رحیم میں چار حرف ہیں تو مقدم ادنا کو ہونا چاہیے تھا آلہ پہ لیکن یہاں اللہ نے ارحمان کو ارحیم پہ مقدم کر دیا ہے کیا وجہ ہے حالانکہ ان کو نہ تقریب داسی جی سے کوئی جھگڑا ہے شبہ ڈالنا ہے ورنہ جو آدمی قرآن کو مانتا نہیں اس کو کیا ہے ہو یا رہی ہو بس مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنا ہے پنچ کرنا ہے پہنچانا ہے ان کو ان کو تکلیف ورنہ اب دیکھو نا جیسے بعض عیسائیت کے جو آتے ہیں نا ہمیں تربیت دینے والے این جی اوز کی بہانے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک کہتا ہے نا نہوا تو یہ تو جمع کا سرا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جمع جو ہے اس کا عقل عادت جو ہے وہ تین ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو عقیدہ تسلیف ہے تین والا وہ صحیح ہوا کہ ہم بھی تو تین کے قائل ہیں نا اور قرآن بھی کہتے ہیں جمع کا سکھا لہ تو کئی مقام پہ قرآن نے جمع جمع جمع جمع کا سکھا استعمال کیا ہے تو اقل افراد الجم اخترا تھا اقل الافراد جو ہیں تین ہوتے ہیں تفلیس والی صحیح ہو گیا ان کو جب تم قرآن کو مانتے نہیں ہو تو اس جمع مفرد سے کیوں دلیل پکڑے ہو تو تم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں جی دلیل تو وہ پکڑے نا کہ پہلے ایمان تو لاؤ نا وہ ہمارا ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ اور ایک اہل سنت کے عالم کے درمیان ادھر سے شیعہ کا مناظر تھا ادھر سے اہل سنت کا مناظر تھا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 تو اہم سنت والجماعت عالم نے کہا کہ دیکھو ایک نمبر نمبر بحث کرو نمبر واق پہس کریں گے ایک نمبر دو نمبر اس چلتے پہلی بات یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ حضرت صدیق کے پاس گئی درخواست لے کر بھی راس کی انہوں نے کہا جی آپ کی کتاب لکھا ہو میری کتابوں میں لکھا نہیں تم بتاؤ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ بی, بی فاطمہ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 پہلے قدم کو تو تسلیم کرو نا کہ بی بی فاضلت الظہرا جب ابو بکر صدیق کے پاس فتح کو مانگنے کے لیے گئیں تو کیا ان کو خلیفہ تسلیم کیا یا نہیں اگر ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو پھر ابو حللا کے پاس جاتی اپنے عباس کے پاس جاتی حضرت خالد کے پاس جاتی حضرت عمر کے پاس جاتی حضرت عبد عمر ابن امر ابنلاس کسی اور صحابی کے پاس بھی چلی جاتی لیکن ان کا حضرت صدیق کے بعد جانے کا مانا ہے کہ ان کی خلافت کو بی بی فاطمہ نے تسلیم کیا تو پہلے اس نے کہا تم اقرار کرو کیا بی بی فاطمہ نے حضرت کو خلیفہ مانا تم مانتے ہو اس نے کہا تم نہیں مانتے تو بی بی فاطمہ کے تم مخالف ہوں ہم تو مخالف نہیں ہیں ان کہا اگلی بات تو پھر کریں گے نا کہ ابو بکر نے کیوں نہیں کیا وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب تم لوگوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے جمع افراد کے سیکھوں کو دلیل کیسے بنا رہے ہو تمہارا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں پھر اندازہ نزذکر ہو جمع ہو یا وہ فرض ہو تمہیں کیا اور اگر تمہارا ایمان ہے پھر قرآن پر ایمان لاؤ اگر ایمان ہے تو اطراض ویسے ختم ہو گیا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 بھی مان کو کی مان لو کالے کو میں اس کو بھی مان لو یہ تو نہیں نا کہ جہاں تمہیں ایک لفظ جمع سے پیدا نظر آئے وہ تو مان لو باقی ساری بات نہ مانو تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کے یہ شہ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 اس اعتبار سے کیونکہ وہ کمیت کے عدد کا مسئلہ تھا اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا اور رحیم کو مؤخر رکھا اور کبھی ترقی منل ادنا الى اعلیٰ ہوتی ہے کبھی من اعلیٰ الى ادنا بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے تھا رحیم کا تعلق آخرت سے تھا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 سیدھا رستے کی ہدایت کر اب یہ مسلمان ہے پڑھ رہا ہے نماز میں ہے اگر یہ ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھنا اور اگر یہ ہدایت یافتہ ہے تو پھر ہدایت یافتہ جو مانگے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل کیا ہے مسلم قلم میرے پاس ہے میں پھر کہوں قلم دو قلم دکھ رکھے گا جی بات یار قلم تمہارے پاس ہے پھر کیا قلم مانگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل کہ جب وہ نماز میں ہے تو گویا ہدایت پہ ہے جب ہدایت پہ پھر کہتا ہے جی یہ دینا تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا تو اس لیے قرآن پاک میں ہر وقت ہر نمازی کو ہر مسلمان کو تعلیم دینا صورت فاتحہ کی یہ کہاں تک معصول ہو سکتا ہے تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اپنے اصل کے مطابق احتراز ہے اچھے ہر کو یہ نہیں کہتے ہوئے حقوف نہیں کہ بھئی ایک تاجر ہے اس نے ایک لاکھ کما لیا اب وہ مزید ایک لاکھ کمانا چاہتا ہے تو یہ تاثیر حاظر ہے جب ایک لاکھ ہے تو پھر اور کیوں کمانا چاہتا ہے یہاں ان کو تاثیر حاظ سے نظر نہیں آتا بھائی اللہ کے بندے ایک تاجر ہے اس کے بعد ایک کروڑ ہے لیکن وہ کہتے ہیں اور کماؤ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 بہرحال اگر بھول گیا تو اس وقت کھڑے کھڑے بھی بٹن دے کے بند کر سکتے ہو یہ عمل کثیر نہیں ہوگا ایک آدمی برے صغیر میں رہتا ہے جو بینک کا قرض دار ہے کیا زکات کی رقم سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے آپ اس کو پیسے دے دیں وہ جانے اس کا قرض جانے اتارے کر مقروض ہے زکات لینا اس کے لیے جائے اب آگے وہ بینک کو ادا کرائے کسی کو کریں یا تمہارے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے تمہاری زکات ادا ہو گئی کہتے جی کہ جیسے عالم و مفتی بننے کے لیے مدرسوں میں رہنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے تزکیہ نفس ہاں تزکیہ نفس کے لیے بھی لازمی بات ہے کونواز صالحین صالحین کی صحبت ابرار کی صحبت اخیار کی صحبت اور ان سے اپنے احوال رکھے اور جو شیخ متب کتاب و سنت ہو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 چیک اپ کرا کے مشورہ لینے کے بعد گولی استعمال کرتے ہیں وردہ نوز بلّا ایسا اثر ہوتا ہے کہ عورت پاگ ہی نہیں ہونے میں آتی وہ پوری بلڈنگ کبھی کبھی شروع ہو گئی بند ہی نہیں ہوتی وہ بجائے بےچاری فائدہ اٹھانے کے اور عذاب میں آ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے محسوس ہوا کہ دوسرے کمرے میں حضور ہیں اور کچھ بحث کر رہے ہیں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 کیونکہ اس سے تعلق ہے آپ کے بچے ساتھ نہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے صرف اپنا اشارے پہ آنکھ لگے نا وہیں بھی بچے تصور میں آ جائیں گے کیوں محبت ہے بچوں سے نبی سے ہمیں محبت ہے ہی نہیں تو زبان نہیں کرانی بات ہے راہ راہ اللہ ہم مانتے ہیں سبحان اللہ حضور سبحان اللہ حضور اگر محبت ہو تو پھر کوئی بات ہے خام میں نظر نہ آئے سرکار دو اللہ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 اور جب سچی محبت ہو تو پریشانی آئے تو دل کو چوٹ لگے گی گرمی محسوس ہو اسی لیے تو دوست کو عربی میں کہتے ہیں نا حمیم بلا صدیقن حمیم حمیم کیوں کہتے ہیں حمام کو حمام کیوں کہتے ہیں کہ حمام گرم ہوتے ہیں یہ ہمام تھوڑے جن میں ہم نہ آتے ہیں اس کو ہمام ویسے کہا جاتا ہے مجازن مرنہ حمام وہ ہوتے تھے کہ قبا نما عمارات بنتی تھیں ان کی دیواروں میں پائپ رکھے جاتے تھے ان میں پانی گرم گھومتا تھا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 الله ظننا نعوذك عن جهد البلا وذرك الشخاء وصول القضاء والشماتة اللعلى الله وفتكنا لما تشكوا وترضى صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد